ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس وجہ سے دعوت کے عمل کو روکے کے رکھے جب تک میں اپنے عمل کی تکمیل نہ کر لوں اس لیے کہ تکمیل تو وہ کبھی ہوگی ہی نہیں اس اعتبار سے یہ تفرید کا معاملہ ہے ایک تو وہ درجہ ہے کہ سرے سے انسان اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو صرف باس کہہ رہا ہو لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا کچھ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ وہ افراد ہے اور یہ تفرید دوسرے درجے پر آ جائے گی دوسری انتہا پر کہ انسان اس دعوت کے عمل کو رو کے رکھے اس میں یہ ہے کہ سائڈ بائی سائیڈ یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے اس اعتبار سے اگر انسان اس وجہ سے رکا رہ جائے گا تو آپ سوچئے کہ فائدہ شیطان کا ہوگا نقصان دین کا ہوگا اس لیے اس کو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے پھر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ دعوت بلا عمل بھی بالکل غیر مؤثر نہیں ہے آخر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس اصول پر عمل کر سکیں اصول بہت قیمتی ہے انضرو الا ما قال ولا تنظرو الا من قال یہ اصول سد فیصد درست ہے تم یہ دیکھا کرو کہ کسی نے کیا کہا ہے یہ نہ دیکھا کرو کس نے کہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت جو انسان بھی اپنے لیے بہتری چاہتا ہے وہ تو تلاش میں ہوگا مجھے کلمہ حق جہاں سے مل جائے جیسے کہ فرمایا حضور نے کہ الحکمت ہو ہو آحق کو بے چاہے کسی چور کے پاس ہے آپ کا سامان آپ لبکیں گے کہ یہ میری شے اسی طریقے سے حکمت حکمت کا کوئی موتی جو ہے کسی ایسے شخص کی طرف سے آ رہا ہے جو خود اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے اس کے ساتھ متناسب کوئی کوئی تعلق نہیں رکھتا جسمر کہیں رکھتا تب بھی حکمت کا موتی تو موتی ہیرا تو ہیرا ہوگا چاہے وہ گندگی میں پڑا ہو انسان اس گندگی میں سے بھی اس کو اٹھائے گا صاف کرے گا اس کو اس لیے کہ اسے تو سیرے کی طلب ہے اسے تو حکمت اور ہدایت جو ہے اس کی طلب اور آرزو ہے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یقینا کم ہوتے ہیں لہذا تاثیر دعوت کا دائرہ محدود تو ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں جیسے کہ عوام الناس تو یہی دیکھیں گے کہ عمل کیا ہے جب تک کہ وہ کشش محسوس نہیں کریں گے عمل کے اعتبار سے سیرت وخلاق کے اعتبار سے وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے بلکہ یہ کہ واقع یہ کہ اگر گیپ بہت زیادہ ہو اگر ڈسپیرٹی جو ہے وہ بہت گراس ہو تو پھر یقیناً دعوت بالکل غیر مؤثر بھی ہو جائے گی بلکہ ایک منفی نتیجہ بھی نکل آئے گا کہ ایک منفی تاثر قائم ہو اور دعوت ہی بدنام ہو جائے کہ جب ایسا شخص پیش کر رہا ہے جس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے اس بات کی بھی پھر کیا وقت ہے اس پر توجہ دینے سے کیا حاصل ہے لیکن یہ اس انتہا پر ہوگا جب کہ درحقیقت وہ ایک گیپ جو ہے بہت زیادہ نمایاں لیکن یہ کہ ایک انسان کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر بھی آگے بڑھ رہا ہے پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ دعوت بلا عمل جو ہے وہ خود دائی کے حق میں بہت مفید ہے الا یہ کہ بدنیتی ہو اس لیے کہ خود کے لیے وہ آٹو سجیشن کے درجے میں بات آ جاتی ہے بار بار ایک بات کو تکرار کرتے ہیں آپ جس کو کہ جدید سائیکالوجی میں آٹو سجیشن کہتے ہیں یہ بات بہتر ہے یہ بات اچھی ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے کہتے کہتے انسان کے اپنے اوپر اپنے باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے اور یہ کہ اگر ضمیر بالکل ہی مر چکا ہو تو بات دوسری ہے ذرا بھی اس میں زندگی کی حرارت اگر ہوگی تو انسان جو ہے دروبینی سے کام لے گا اپنے دامن کو دیکھے گا اپنے باطن میں جھانکے گا تو یہ دعوت جو ہے الخیر یا دعوت اللہ یہ یقیناً اگرچہ عمل جو ہے اس درجے کا نہ ہو تب بھی مفید ہے یہ میں نے چند نکات اس لیے نوٹ کرا ہے کہ اس کی وجہ سے دعوت کے عمل سے دست کش ہونا درست نہیں ہے اب آگے چلیے فرمایا ومن رحسن القولم دا وامل وقال ان من مسلمین اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں اس کا یہاں کیا محل ہے کیا مقام ہے کیا ربت ہے کس وجہ سے یہ الفاظ یہاں آئے دو پہلو سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کلمہ توازوں ہے کہ میں کوئی شہید دیگر نہیں ہوں مجھے کچھ اور ہونے کا دعوی نہیں ہے میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں یہ در حقیقت یہ توازوں کا کلمہ ہے اور دعوت کی تاثیر کے لیے توازو بہت ضروری ہے اس لیے کہ تکبر اور تعجب جہاں ہوگا تعجب جو ہے عجب سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جہاں عجب ہوگا جہاں بھی تکبر اور عجب ہوگا وہاں واقعہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ انویزیبل چینلز ہوتے ہیں کہ جس سے انسان دوسرے انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے اگر آپ میں تکبر ہے اگر آپ میں عجب ہے اگر آپ میں اپنے کچھ ہونے کا بہت احساس ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لوگ آپ سے بھاگیں گے آپ کے قریب نہیں آئیں گے توازو ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے یہ اس کا ایک منطقی اور فطری نتیجہ ہے اس اعتبار سے توازو جو ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو اب نوٹ کیجیے ہمارا تیسرا سبق جو تھا اس کے بھی آخر میں جو آیت آئی تھی ولا تو سائر خدنا کل ولا مراحا انختار فخور وہ جو دعوت کا وہاں عمل آیا تھا واروار کر وسبر اللہ ان نزال کامور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اس کا لئے ایک اس کا تقاضا یہ بھی ہے تکپور ویسے بھی بری شے ہے جو ویسے بھی بریش ہے اس کو محلکات میں ہی اشد ون شمار کیا ایک حدیث میں کہ حضور نے فرمایا سلاث المنجیات و سلاس الملکاتن تین وسط ایسے ہیں جو انسان کو نجات دینے والے ہیں تین ایسے ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہلاک کرنے والوں میں فرمایا وہ جاب المر اے بے نفس ہی وہ اشد انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہم چما دیگرے نہیں اس وقت میں تو اب وہاں پہنچ گیا ہوں اور ظاہر باتیں جو شر مقام دعوت پر فائض ہو گیا ہے وہ بڑے شدید خطرے میں ہے اس لیے کہ بہرحال اس نے کچھ منزلیں طے کی ہیں اپنے علم میں اپنے فہم میں اپنی سمجھ میں اور اس نے کچھ نہ کچھ اپنے دامن کو بھی صاف کیا ہے اپنے باطن کی بھی صفائی کی ہے تو شیطان جو ہے اس پر جو سب سے کاری وار کرے گا وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک خود پسندی پیدا ہو جائے اس کے اندر ایک کجب پیدا ہو جائے اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے اپنی بڑائی اور کبریائی کا احساس پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بدترین شے ہے مہلکات میں شدید ترین ہے انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ مؤثر شے سب سے زیادہ مہلک شے ہے اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ جو اعتدال کا معاملہ ہے جیسے ابھی افراد و کی بات ہو رہی تھی نہ یہ ہو کہ انسان جو ہے وہ دعوت کو ترک کر بیٹھے اس لیے کہ ابھی تو میرا عمل اس قابل نہیں اور نہ یہ ہو کہ انسان سرے سے اپنے آپ کو بھول جا یہ اعتدال کو آسان کام نہیں ہے بارہ میں نے ارض کیا ہے کہ توازن اور اعتدال بڑی ان کا چیزیں ہیں اس لیے کہ جو وہ الفاظ آتے ہیں محاورے میں بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ پل سے در حقیقت تو دنیا میں بھی ہم پل سے پر چل رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر یہ عجب۔ اور دوسری طرف جو ہے انسان اپنے آپ اپنی اپنے آپ کو گرا رہا ہے اور سائل بن کر لوگوں کے سامنے جا رہا ہے احتیاج اپنی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے گویا کہ عزت نفس کا جو دھیلا کرا رہا ان دونوں کے درمیان اعتدال بھی بہت مشکل جیسے وہ دعوت کو چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ ابھی میں کامل نہیں اسی طریقے سے دوسرے برعکس کے دعوت دیے چلے جانا اور اپنے آپ کو بھولے رہنا اطامس اب البر متنسون انفسکم منتخب کرتون کتاب ان کے مابین بھی اعتدال آسان نہیں بہرحال ایک بات سامنے ہو کہ اعتدال مطلوب ہے حتی الام انسان کوشش کرے اسی طرح خود پسندی اور خام خواہ کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا بھیلا کرا لینا یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں ان کے مابین ایک توازن کی ضرورت ہے بہرحال ایک تو ان من المسلمین جو ہے یہ کلمہ موازو ہے میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں دوسرے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ بھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ انداز میں یہاں پیش نظر ہے تفرتے سے اجتناب نئے نام رکھنا اپنے لیے نئے علم تجویز کر لینا امتیازی خصوصیات اور شاعر بنا لینا یہ بھی در حقیقت تفرقے کو بڑھانے والی شہر کوشش کرو اپنے آپ کو ملت کی وحدت میں گم کرنے کی کام کرو جیسے کہ اب ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی یعنی افراد و تفریح کا معاملہ رہا ہے پھر وہی بات آ رہی ہے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں کسی شخص کا نام مکمل نہیں ہوتا تھا فلا ابن فلا الحنفی اور اس کے بعد پھر یا چشتی دو دو نسبتیں اپنی جب تک نمایاں کریں نام نہیں آتا تھا معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ میں وہ کو کون سے فقہ کا مقلد ہے اور وہ جو سلاسل ہیں تصوف کے ان میں سے کون سے سلسلے سے منسلک وہ ناموں کے مستقل بن جاتے تھے اسی طریقے سے ایک دوسری انتہا آج ہمارے سامنے ہے پاکستان میں خاص طور پر بہت بڑا فتنہ اسی آیت سے لفظ اخذ کیا گیا جماعت المسلمین کچھ لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین اور موقف یہ اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہتا تو بھی مشرق ہے کوئی اپنے آپ کو این حدیث کہتا تو بھی مشرق ہے حالانکہ یہ مسلک ہے ان میں کوئی حرک نہیں ہے اس سے زیادہ نمایاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو کوئی انسان اگر کسی ایک مسلک کو اختیار کیے ہو تو کوئی شرک بھی نہیں ہے اور اس حد تک اب یہ جماعت جو ہے انتہا پسندی میں آگے بڑھ چکی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو حنفی کہے وہ مشرق جو اہل حدیث کہے وہ مشرق جو ہمبلی اپنے آپ کو قرار دے وہ مشرق اور مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور مشرکوں کو سلام نہیں کیا جا سکتا لہذا اب انہوں نے اپنا نام حالانکہ تفرقہ خود کر رہے ہیں اب مسلمانوں میں سے ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اپنی علامت جو ہے اپنے علم کے طور پر نام اختیار کر لیا جماعت المسلمین اور کہتے ہیں بس جو حق ہے اور اسلام ہے وہ اس میں دائر ہے ہماری ہی اس جماعت کے اندر ہے باقی سب گویا کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے بہت سے اچھے کام بہت سے نیک نیتی کے ساتھ شروع ہونے والے کام انتہا پسندی کا شکار ہو کر فتنہ بن جاتے ہیں اس اعتبار سے یہ تفرقے سے بچنے کے لیے بھی بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے میرے استاد مولانا منتخب الحق رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ چونکہ بہار سے تعلق رکھتے تھے اور بہاروں کی زبان میں ہم کا لفظ بہت ہے وہ اکیلا کوئی جا رہا ہو تو ہم جا رہے ہیں ہم کر رہے تھے تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا, کہا کہ یہ ہم کا لفظ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ اس میں تو کچھ تکبر کی بو آتی ہے جواب انہوں نے جو دیا بہت پیارا تھا انہوں نے کہا ہمارے نزدیک میں میں زیادہ تکبر ہے میں انا انانیت کا مذہب تو لفظ میں ہے ہم تو اپنے آپ کو جماعت میں گم کر دیتے ہیں اپنی انفرادیت کو گویا کہ وہ جمعیت میں گم کر کے بات کر رہے ہوتے ہم جا رہے ہیں میں زیادہ تکبر کا پہلو نظر آتا ہے بہرحال یہ نقطے کے اعتبار سے ایک عمدہ بات تھی اس وقت یہ ادھر میرا ذہن اس لیے منتقل ہو گیا کہ ملت کی وحدت میں گم ہونے کی کوشش ہونی چاہیے تو یہ اقبال کا مصرا ہے قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم تو یہ ملت کی وحدت میں گم کرنے کی کوششوں بجائے اس کے کہ کوئی اپنے امتیازی شاعر امتیازی علامات اب یہاں ہیں کسی نے وہ ہری پگڑی باندھنی شروع کر دی ہے وہ علامت ہے ایک خاص جماعت کی کچھ لوگ ہیں وہ سیاہ پگڑیاں جو ہے اس کو اپنی شاعر بنائے ہوئے ہیں یہ مختلف قسم کے شاعر جو ہیں مختلف جماعتوں نے اور مختلف جو گروہ ہیں انہوں نے بنائے ہیں اپنے آپ کو ممیز کرنے کے لیے مسجدوں میں چند چیزیں جو لکھی جاتی ہیں وہ میسر کرنے کے لیے مسجد کے پیشانی پر لکھا ہوگا یہ مسجد حنفیہ ہے یا یہ مسجد اہل حدیث ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت پسندیدہ نہیں ہے مسجد مسجد ہے انسان انفرادی طور پر کسی مسلک کا عامل ہو وہ ایک مجبوری ہے اب ظاہر بات ہے کہ براہ راست استمباط قرآن اور سنت سے کرنا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو مجتہد ہوں جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہوں وہ کسی پر اعتماد ہے اس کے اعتماد کی بنیاد پر جو ان کا استمبات ہے قران و سنت سے اس پر عمل کر رہے تو اس کو بھی اس طریقے سے جو ہے خامخا اسے یعنی کنڈم کرنا یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے لیکن دعوت کی یہاں پر دو شقیں بیان ہوئی ومن اللہ من حسنت و من نحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم حسنات دیکھیے یہ بڑا قرآن مجید کا پیارا اسلوب ہے بات شروع کرو ایک ایسے اصول سے ایک ایسے یونیورسل ٹروتھ سے ایک ایسی آفاقی حقیقت سے جس کی نفی ممکن ہی نہ ہو اس سے یہ ہے کہ اگلی بات کے قبول کرنے کے لئے طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے گی یہ بھی دعوت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے جو آپ کا مخاطب ہے پہلے تلاش کیجیے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی شے قدر مشترک کے طور پر بھی ہے کہ نہیں وہاں سے بات شروع کی اگر آپ بات وہاں سے شروع کریں گے جو مابہیل اختلاف ہے تو یہ بات کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگی وہ خلیج کبھی پارٹی نہیں جا سکے گی اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے زب ہوتا ہے وہ زب کو نیچے سے کھینچیں گے تو سارا بند ہوتا چلا جائے گا اوپر سے جوڑنے کی کوشش کی تو نہیں جڑے گا وہ تو اس اعتبار سے گفتگو شروع ہو دعوت کے لیے کسی قدر مشترک سے اللہ و و ربکم للا امالا اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے یہ جو چیزیں مشترک ہیں اس سے تو یہاں پر وہ مشترک ہونے کے علاوہ یہ تو یونیورسل ٹروت ایک ایسی آفاقی حقیقت والا تصویل حسنت ولا سیاح اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے یہ رب میں نوٹ کراتا جا رہا ہوں تیسرے درس سے معروف منکر لفظ وہاں آیا تھا ماہر بل معروف ونہا ان وہی در حقیقت حسنا اور سی جو شہ معروف ہے وہ حسن ہے جو منکر ہے وہ سی آئے تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پہچانتی ہے منکر سے ایبا کرتی ہے معروف کی طرف اسے کشش محسوس ہوتی ہے اس کی طرف میدان ہے چاہے کسی سبب سے زیادہ سکے بڑھ نہ سکے کوئی مجبوری ہو کوئی مسلحت ہو کوئی خوف ہو کوئی اندیشہ ہو لیکن طبیعت کی کشش ہے انسان کی فطرت جو ہے وہ خیر کی طرف بڑھنا چاہتی یہاں فرمایا دیکھو نیکھی اور بدی خیر اور شر بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے نتیجہ اس کا کیا نکالنا ادفع بلتی ہی آسن دفاع کرو دفاع کرنا دور کرنا ادفع دور کرو یعنی مخالفت کو دور کرو تمہاری جو مزاحمت ہو رہی ہے دعوت کے راستے میں اس سے نبرداز ہونے کے لیے اس سے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرو اتفا باللتی ہی احسن جو سب سے عمدہ اعلی ترین دعوت تمہاری سب سے بلند ہے دعوت اللہ من احسن قولا تو جیسے وہ افل التفضیل کا سیخا ہے سپر لیٹی. من احسن قولا و من من دعا ممندا الا اسی طریقے سے مخالفت جب ہو اور مخالفت تو ہوگی لیکن یہ کہ اس مخالفت کے جواب میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ادفع بلتی احسن آسن دفاع کرو اس طور سے جو نہایت عمدہ بلکہ سب سے عمدہ اس میں در حقیقت اور اس سے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا جو سورہ نہل کی آت نمبر ایک سو ہے وہاں بھی الفاظ آئے و جا دل ہم بلتی جی کی ضرورت ہی پڑ جائے ظاہر بات ہے مخالفین کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے جواب دینا پڑے گا وضاحت کرنی پڑے گی ان کے الزامات اگر ہیں غلط ہیں جھوٹے ہیں ان کی وضاحت کرنی ہوگی صفائی کرنی ہوگی دفاع تو ضروری ہے لیکن یہ کہ وہ جدال ہو دفاع ہو بلتی ہی احسن وہی الفاظ جادل ہوں بلتی آسن ادفا بلتی ہی اس میں گویا کہ اشارہ ہے کس بات کی طرف یہ جو ایک نقشہ ہے ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں جو بارہ تیرہ برس آپ کے یہ جو انداز ہے کہ لوگ گالیاں دیں آپ دعائیں دیں لوگوں کی طرف سے پتھراؤ ہو آپ پھول پیش کریں پھولوں کے بدلے میں جواب میں پتھر گالیوں کے جواب میں دعائیں جو کچھ ہوا ہے تائف میں جو کچھ حضور کے ساتھ سلوک کیا تائف والوں نے وہ آپ کو معلوم لیکن آخر میں جب آیا ہے وہ ملک الجبال وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور ہے اس نے عرض کیا ہے اللہ نے مجھے بھیجا اگر آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابہ یہ تائف کا شہر آباد ہے کہ اس کے رہنے والے پس کر سرما مندل. آپ نے فرمایا نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے اور جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا تھا رب ہفد دی قومی ان لا یعلمون پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت ناواقفیت میں کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں ان کے تعصبات ہیں ان کی عصبیتیں ہیں آبائی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ گئے تو فرمایا اتفا باللتی لطی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فیضل لذی بے نداوت ان کا انہو ولی الحبیم تو وہی شخص کہ جس کے اور آپ کے مابین جس کے اور تمہارے مابین دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے نہاد گرم جوش دوست نہاد جگری دوست جسے ہم محاورے میں کہیں گے یہاں بھی اگر نوٹ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی پر یہ ووٹ آف کانفیڈینس ہے جو ظاہر کیا جا رہا ہے انسان کتنا ہی برا ہو اگر فطرت بالکل مست نہ ہو چکی ہو اگر بالکل بر نہیں چکا ہے اندر کا انسان ضمیر میں کوئی رمق بھی ہے تو آخر کوئی وقت آئے گا کہ سوچے گا وہ اپنے طرز عمل کو دیکھے گا اور داغی کے طرز عمل کو دیکھا میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا کرتا رہا ہے میں نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے جو ہے مجھے دعائیں دی ہیں یا میرے لیے خیر چاہا ہے میں نے اس کے لیے برا چاہا ہے وہ میری خیر میں لگا رہا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے آخر اس, پر اس سے وہ متاثر ہوتی ہے اثر پذیر ہوتی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے پیدل نذی بے نقم بے نہو اداوت القانح یہاں یہ نوٹ کر لیجئے یہ مقام دعوت کی بات ہے میں بعد میں ذرا تفصیل سرچ کروں گا اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے وہ مقام اقامت دین کا مقام ہے اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں جیسے مقام ولایت سے اوپر مقام ہے استفائیت اور اجتباعیت کا ایسے ہی مقام دعوت سے بلند تر ایک مقام ہے مرحلہ اقامت دین, دین دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں وہاں کچھ اور تقاضے بھی ہیں جو بعد میں واضح کروں گا البتہ دعوت کے مرحلے پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے جو کہا با نش درویشی درساز و دما دم دم دعوت کے مرحلے میں آپ درویش نہیں بنے گے بلکہ مجھے کوئی اس میں بات نہیں میں کہوں اگر بدھ مت کے بھکشو نہیں بنیں گے اس لیے کہ درویش کا کام یہ ہے تہرے درویش بر جانے درویش وہ اپنے اوپر جھیلتا ہے کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا یہاں ایک انسان قادر ہونے کے باوجود جوابی کارروائی نہ کرے اپنے آپ کو تھامے اور روکے یہ درویشی ضروری ہے اس لیے کہ دعوت کے مؤثر ہونے میں اور دعوت کے مرحلے پر یہ گویا کہ ایک شرط نازم کی حیثیت رکھتی ہے فیضل نذی بے نقم بے نو اگاوت کا ولی الحبین اب جو بقیہ دو آیات ہیں ان تعالی وہ اگلی نششت میں ہم بیان کریں گے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویا کم بل الحکیم